شوق ہے بہت میوزک تم کچھ بولو سندس آپ کو ٹامن جاری پسند ہے کتنا پسند ہے اچھا اچھا ٹام اینڈ جوری کا گانا پسند ہے آپ کو اور ٹام اینڈ ابھی جا رہے ہو اچھا کہاں جاؤ گے ویڈیو دیکھ رہے ہو ایک آدمی کی دیکھ رہے ہو بیسکلی اچھا اچھا